صحم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مذہب سہباد کے نام پہ بنائے ہوئے اور باقی تمام برادران خواران سامین سب کو سے موسمی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوات شریف سفاشہ میں سے درخت نمبر ایک سو اڑتالیس اور اوراد خمسہ کا درخت نمبر تر اور یہ اس اوراد کا آخری درس ہے تو الحمدللہ اوراد خمسہ جو ہیں کلمہ طیبہ سے شروع ہو کر دعائت شفوق اختتام الظہرا سلم اللہ علیہ کے تصویر ہے زہرا جو کہ اس دعا کا آخری حصہ ہے پچتر دروس میں یہ درست مکمل ہوا ہے آپ سب کی تعاون اور دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم سب کو یہ مقدس دروس دیتے رہنے کی ہم سب کو اور تمام برادران خان کو سنتے رہنے کی اور دوسرے کے معاون بن کر رہنے کی توفیع تعلیم تو کل ہم نے آپ کو تجبیحات حضرت اظہرات کے بارے میں جو ہے اس کی تعداد اور سبحان اللہ کا کیا معنی ہے الحمدللہ کا کیا معنی ہے اللہ اکبر کا کیا معنی ہے ان مبارک علامات کو اس تصویر کو پڑھتے ہوئے پھر اس بات پر تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ ہم جتنا ہو سکے ان تصویرات کو آرام سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں تو اس تصویر کا پورا پورا ثواب ہمیں مل جائے گا جس کی بشرت آج کی اتنا حادث روشنی میں دے رہے لیکن جو لوگ اتنی جلدی میں پڑھیں کہ تصویر کو ہی خراب کریں اس کے الفاظ کو جب غلط پڑھیں گے تو معنی بھی غلط ہوگا تو غلط الفاظ غلط معنی کے ساتھ ثواب کا امید جو ہے یہ غلط ہے نگرانی لہذا خصوصاً دعا ہے دعا جو ہے دعا کی کیفیت میں پڑھنا چاہیے بھی دعا ہے دعا کی کیفیت میں پڑھنے چاہیے دعا کی کیفیت میں پورے عزیزی آتی ہے خلوص آتی ہے آرام سے پڑھی جاتی ہے توجہ سے پڑھی جاتی ہے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھی جاتی ہے تو یقیناً اس کے لیے جو ثواب لکھا ہے اجن لکھا ہے حدیث مبارکہ میں جو ثواب نقل ہوئی ہیں پامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر سے جو نقل ہوئی ہیں ان کو ہمیں پورا پورا عجیب ملے گا لیکن اگر ہم اتنی جلدی میں پڑھیں کہ الفاظ ہی جو ہے اس تجویح کے الفاظ سے غلط ہو جائے وہ تجویز صحیح, صحیح طریقے سے ادا ہی نہ ہو جائے <تصفح> تو یقیناً وہ ثواب ہمیں نہیں ملیں گے عزین گرامین حسن اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا ہے تو اللہ جس طرح عظیم ہے عظمت والے ذات ہے صاحب کیوریا ہے کیوریائی کا مالک ہے صاحب ملک و ملکوط ہے تو اس کی عظمت کس کائن پوری کائنات کا ہاں سات آسمانوں اور زمینوں کا عرش ارضی کا سب کا رب ہے تو اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پوری پوری ثواب اور عاجی جو ہے کے لیے ابھی ذکر کر رہا ہوں وہ ہمیں مل جائے تو اجن گرمی کے درس میں جو ہے تجبیہات حضرت داہرہ کے لیے جو ثواب عجی الحال اسلام کی حدیث کی کتابوں میں ان میں سے جو ہے تین چار حدیث جو مجھے واقعی طور پر ملا ہے ان کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک حدیث سب سے پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے سنت کی کتاب ہے کتاب ایک کتاب ہے جس میں تصوف کے حقائق نامی کتاب ہے شیخ عبدالقادر ایسا نامی السنت والجماعت کی بزرگ عالم دین کی ہے اس کی متن اس کتاب کے سوا نمبر ایک سو ستارہ پر یہ مبارک حدیث نقل کیا ہے ابو حرہ سے امرہ سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ تینتیس ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے یعنی یہ تینوں تصویر تینتیس تینتیس بار پڑھے اور پہلے سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پھر الحمد للہ تینتیس مرتبہ پھر اللہ حکمت تینتیس مرتبہ پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وح لا شریک لہ لملک و لہ الحمد واہ واہ کل شعین قدیر اس مبارک تصویر کو اضافہ کریں یعنی سبحان اللہ اللّہ پاک و منظہر اے برسے الحمدللہ للہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے اللہ اکبر اللہ کی ذات ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے اللہ اس چیز سے بزرگ و بدر ہے کہ بندہ جو ہے اس کے توصیف کر سکے کہ حق ہوں ان تصویرات کو تیرہ ہاں پڑھنے کے بعد یہ تصویر لا الہ الا اللہ اللہ عنظی لا شریک اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں لاہ الملک و تمام بادشاہ صرف اسی کے لیں وہ لاہم اور تمام تعریفیں صرف اسی کے لیں وہ والین غذیر اور وہ پاک ذات ہر چیز پر قندرد رکھتا ہے جو چاہیں جو کرنا چاہیں کر لیتا ہے ہمارے جو شہاد نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے اس کے ثواب آپ اندازہ کریں زین تو اللہ تعالیٰ جو اس کے تمام گناہ باہ دیے جاتے ہیں فرماتے ہیں اس تصویر کو ہاں یہ جی خلوص سے پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہ باہ دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کے جاک کے برابر کیوں نہ ہو خواہ سمندر کے جاک کے برابر کیوں نہ ہو کتنا بڑا ثواف لیکن یقیناً یہ ثوابات اس وقت ہیں یہاں فرمائیں جب روزانہ پڑھیں تو اس کے تمام گناہ باہ دیے جاتے ہیں خواہ سمندر کے جا کے برابر کیوں نہ ہو اسے اصل چیز گناہوں کا باشنا ہے زین گرامین گناہ انسان کے بعد بخشے جائیں گے کل میدان قیمت میں اب اس کے نیک اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کے پرڑے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا تو یقیناً یہ بندہ جنتی ہے ہاں اس کی جانتیوں کی جہنم جانتی میں صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے ڈالی جاتی ہے اب اس کے گناہ میں بخشا گیا ہاں تو اب جہنم میں ڈالنے کے کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور اس کو یقیناً بحث میں پہنچایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے لہذا ان تصویحات کو دوبارہ تاخیر کروا جن گرامی پوری توجہ سے اور آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں جل پنی میں اس طرح جلدی میں نہ پڑیں کہ الفاظ بگڑ جائیں الفاظ کی بگڑنے کی وجہ سے معنی ضرور بگڑ جاتی ہیں پھر ان عظیم ثوابات سے ہم محروم ہو جائیں گے آگے جو ہے عادی نمبر دو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو شخص تصبی حضرت زہرہ سلام اللہ کو پابندی سے نمازوں کے بعد پڑھتا رہے وہ کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہوگا یعنی وہ ہمیشہ سعادت مندی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گا نیک بختی کے ساتھ سعادت کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور کبھی وہ شکیل بدبا نہیں رہے نہیں ہوگا ہاں جی اس کو نہیں چھوے گیا اور جنا یہ جی متن حدیث سے آپ کو نقل کراؤں ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق سے نقل نوکال امام جعفر صادق نے کہا آپ کے ایک سابی الیابی ہارون المقف نہ نصابی سے کہا یا اب ہارون یہ اب ہارون ان سبیاں نا ہم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں بھی تسبیح زہرہ علیہ السلام حضہر سلام ال کی تسبیح کو پڑھتے رہنے کے ہم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہیں کمانہ مربِ صلاحت جس جی طرح ہم انہیں نماز کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں لہذا تم بھی فالزم ہو چونکہ تم بوجھ بھی پابندی سے اس تسبیح کو پڑھتے رہو تم بھی اس چیز کو لازم پڑھو یعنی پابندی سے اس تسبیح کو پڑھتے رہو فن نہلم یلزم ہو افظن <حَبْدُن> کیونکہ کوئی بھی بندہ جو اس تصویح کا پابندی سے اس, اس کو پڑھتا رہا فیاض کا تو چونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں جی کہ جو شاید اس تصویح و پابندی سے پڑھتا رہے اور وہ شقی اور بدباک ہو جائے ہاں جی فین اللہ علم ہو کا کوئی بھی بندہ جو اس تصویح کا پابندی سے پڑھتا رہا وہ کبھی بھی شقی نہیں ہوا اور نہیں ہوگا تو حضائ سادت مند اور سعید اور سعادت مند لوگوں کی موت چاہیں اور بندے مومن تو اس کو کم از کم نمازوں کے بعد ہر کا یہ تسبیح پڑھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے حدیث نمبر تین نے بھی امام باقر علیہ السلام سے لگائے تھے مدد جو شاید اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا یہ تصویر جو امام فرما اللہ اس اس کا سوی ہے اللہ اس کے گناہوں کو بہت دے گا جی اس کے گناہوں کو بہت دے گا اور امام فرماتا ہے یہ تصویر زبان سے تو سو مرتبہ ہے کیونکہ تینتیس تینتیس مرتبہ لال اللہ کو ایک ملا کے کریں یا اللہ کو چونتیس مرتبہ پڑھیں تو سو ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ تجویح گنتی میں تو ہے زبان پر تو سو ہے لیکن ترازی اعمال میں ایک ہزار ہے دس گنا اللہ ثواب دے لیں تو تسبیح زبان زبان پر سو تجوی اعمال میں ایک ہزار ہے اور یہ تجویز شیطان کو خود سے دور کرتا ہے ہم فرماتے ہیں جو بندے تجویح کو پابندی سے پڑھتا رہیں گے اللہ تعالیٰ شیطان کو اس بندے سے دور کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے یعنی یہ تصویح شیطان کو دور کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس مبارک حدیث میں جو ہیں کئی ثواب ذکر کیا ہاں جی کئی ثواب ذکر کیا چنانچہ حدیث کا متن بھی ہیں قال ابو جعفر امام باقر فرماتے ہیں علیہ السلام نے منصب بہا تسبی ح جو جو شادرہ کی تصویح تصبی زہرا پڑھیں ہاں جی تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اکبر یا تینتیس مرتبہ اللہ عبر کے ساتھ اللہ اللہ علیہ اللہ شریف کا ایک مرتبہ تو پھر جو ہے سم مستا بھرا پھر گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے یہ تجویز پڑھنے کے بعد اللہ سے استقار کریں تو غفر پھر اللہ پہ اللہ ثوابتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش جگہ وہ یہ میت البلسان محمد یہ تجویز زبان پر پڑھنے میں تو سو ہے وہ الف اور میزان کے اطراض میں ایک ہزار ہے یہ دوسرا ثواب ہو گیا تیسرا ثواب وطرد شیطان یہ شیطان کو انسان سے دور کر دیتا ہے بغا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے بطرز الرحمان اور رب کریم الرحمان کو راضی کر دیتا ہے یہی تو ہے شیطان کو ہم سے بھگائیں رحمان راضی ہو تو اور گناہیں بخش جائیں یعنی اور آپ کے ایک عمل کو دس گناہ سو تزبی پڑھیں ہزار کا اللہ ثواب ادا کریں تو اس سے بڑا عجیب رولا آپ کو کیا چاہیے زین گرامی بہت بڑے ثوابۂ مبارک تصویر کا اور چوتھا جو ہے حضرت امام جاور صادق علیہ السلام فرماتا ہے تصویح حضرت زہرا اس میں بہت بڑا ثواب امام نے ذکر فرمایا اور اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس تصویر کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں فرماتا ہے تصویح حضرت زہرا علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھنا مجھے ہر روز ایک ہزار رکت نحل پڑھنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تذبی حضرت اظہار ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھنا مجھے ہر روز ایک ہزار رکت نحل پڑھنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہے کیونکہ ہمارے علمہ علیہ السلام عمل عبادتوں کی حقیقت سے آگاہ ہے ان چیز کا پتہ ہے تصویر کے کتنا وزن ہے اس کا کتنا ثواف ہے نہ کتنا اجر ہے ہاں کتنا حاضر ہے اور اتنے بڑے ثواب جو ہے یقیناً چونکہ اللہ کے آپ کو کل بتایا تھا اللہ نے کہ پیارے نبی نے حضر زہرہ صلیم اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہ زہرہ میں تو آپ کا کیسی تجویز کیا نہ بتاؤں ایک ایسی تصویر جس کا ثواب دنیا و مافیات سے بہتر ہے یہ دنیا اس کے اندر جتنے خزائن ہیں انساو ہیں ان سب سے بہتر ہے تو آپ یہ سا اندازہ کریں اس کا تصویر اس تصویر کا شواب نا اور امام نے جو فرمایا کہ ایک ہزار عقد سے بھی مجھے زیادہ پسند ہیں نفل نقد ہے اور معحوب ہے تو انہیں کی جو ہے دوسرے آدیش بھی تائید کرتے ہیں متن حدیث رابع کے تہ قالا سمیت ابا عبداللہ علیہ سمی امام جعفر صادق علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتے تھے تصبیح حفاظ مت حض زہرا صلی اللہ علیہ کے تصویر صبح اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تین اللہ چونتیس مرتبہ ہی کل یومن ہر روز ہی دبری کلِ سلاطن ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ہر روز اس کا پڑھنا استاد زہرا بننا احب بولے یا مجھ امام صادق کے نزدیک محبوب تر ہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں ان سلاط الفرا کا حک ال یومن ہر ہر دن ہر روز ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار رکت پڑھنے سے نفل پڑھنے سے مجھ امام جعفر شادی کے نزدیک اس تصویر کا یہ تصویر مجھے زیادہ ثواب ہے حاجر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشوانا چاہتے ہیں بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ بندہ عمل کو انجام بھی دے اور آسانی بھی ہو یعنی اور اس میں ثواب بھی ہو تو اللہ بہتر جانتا اللہ کے پیارے نبی بہتر جانتا ہے یہ واظیم تحفہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی اغلوتی بیٹی حضرت زہرہ سلم اللہ علیہ کے لیے ہاں دنیا کے تمام ہم مغم سے نجات دلانے کے لیے تمام تکلیفات سے نجات دلانے کے لیے ہاں آپ کو عطا فرمایا اور فرمایا جو ہے یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو آزادی شناختی مامسادی نے بے شادی سے فرمایا ایک ہزار رقط نفل روزانہ پڑھنے سے مجھے ہر نماز کے بعد روزانہ اس تصویر کا پڑھنا زیادہ محبوب ہے ہاں جی احادیث مبارکہ میں پیارے نبی نے حضرت زہرہ کو جو نماز کے آداب رات کو سونے کے آداب فرمائے ان میں سے ایک رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے بھی حضرت زہرہ سلم اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو پڑھنے کا حکم ہے اس کو بھی مستعب قرار دیا جس جی طرح ہر نماز کے بعد پڑھنا مستقب ہے رات کو سونے سے پہلے بھی حضرہ کی تصویر پر پڑھنا بھی سنت کرا دیا ہے باعث صواب و حاجر جو مندر تصویر کو پڑھ کر سوئے گا فرشتے اس کی حامی معخرت کی دعا کرتے رہیں گے ہاں جی یہ ثواب نقل فرمایا ہے اور یہ چار تین حدیث جو ہے میں نے کتاب ثواب الامال شیخ صدمی التشا فقیر ہے محدث سے اس کی کتاب کا نام صواب الامال کے نام سے اس کی سفر نمبر تین سو پچاس سے نقل کیا ہے تو الحمدللہ یہ تجویحات بہت ہی مقدس سر میں پابندی سے پڑھتے رہنے کے علام سب کو توحفی دانے